اس کی جاتی, جاتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلیات والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ والسلام یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی نے علیک واصحابک یا نور اللہ سنن نسائی جلد 191 فرمانے مصطفی جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارہ توسر بیٹے مٹے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین ماہِ ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ علاقہ السلام میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہا جاتا ہے آج انشاءاللہ عزوجل ہم جو شعر شروع کریں گے سلام رضا کا اس میں میرے اقالی سلاۃ وسلام کے حسن و جمال کا بیان ہے اس کے بعد اگلے اشعار میں بھی میرے اکالی سلاط و اسلام کے ہر ہر عزو کے حسن و جمال کا سعید اعلی حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے سلو البیب صلی اللہ تعالیٰ علی علی محمد جس کے جلوے سے مر جھائی کلی آ جس کے جلوے مر جائی پلی آ جس کے جلوے جلوے سے مراد دیدار مرجائی مرجھائی سوکنا گل پھول ممبت اگایا ہوا یہ اللہ تبارک نے اپنے محبوب علیہ صلاح وسلام کی ذات پاک کو اپنے حسن مطلق کا کامل مزہ بنایا باتنی کمالات دراجات کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے حسن ظاہری عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ہر حسین کا حسن و جمال آپ کے در کی خیرات ہے برادری اعلی حضرت علی رحمۃ البل العزت کیا خوب فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں کب سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے امیدوار آنے جمال سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں اور سبحان اللہ حضرت یوسف علی سلاط اسلام بہت حسین تھے اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ بے نقاب آپ کو دیکھ کر لوگ غش کھا جایا کرتے تھے مگر میرے آکے علی سلاط اسلام کے حسن و جمال میں یہ نہیں تھا کیونکہ آپ تو سراپر رحمت بن کر آئے کوئی غش نہیں کھاتا تھا نا آپ سراپر رحمت ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز ملا اور میرے اکال فلاط و اسلام کو تو اللہ تعالی نے حسن کل عطا فرمایا حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ تعالی علیہ عارف کامل ہیں کتنی پیاری بات فرماتے ہیں بڑی انوکھی بات ہے تین جنا محمد کے اندر کاپ پڑ گیا کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا تو اب مصر کے لوگ اپنی بھوک اور پیاس کیسے مٹاتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں مصر کے لوگ تو تین مہینے تک سیر ہوتے تھے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیکھ کر اور جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعال علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا وہ دونوں جہاں میں سیر ہو گئے سبحان اللہ قرآن پاک نے آیت نور میں اس بات کو بڑے حسین انداز سے بیان کیا کہ میرا کالی سلاۃ وسلام اگر اعلان نبوت نہ بھی فرماتے تو آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والے لوگ آپ کے حسن و جمال آپ کے محاسن آپ کے کمالات کو دیکھ کر محسوس کر لیتے کہ اللہ کے نبی ہیں اللہ اللہ آئیے قرآن پاک سنیے ہمارے اسلاف کا کہنا وہ اپنے طور پر نہیں ہوتا قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے سنیے ارشاد ہوتا ہے بارہ اٹھارہ سور نور یہ آئٹ نمبر پینتیس کا ایک جز ہے یہ کہہ دوں اولم اولا اولم تم سچ ہوں نور وال نوریش ترجمہ کنزلیمان قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جس سے چاہتا ہے اب اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے کیا کہا حجت اللہ علی العالمین میں ہے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علی سلا اسلام کی مثال دی اور فرمایا اگر آپ قرآن کی تلاوت نہ بھی کرتے پھر بھی آپ کا چہرہ پاک آپ کی نبوت کی دلیل تھا علامہ آلوسی علی رحمت اللہ علی رخ المعانی جو آپ کی تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں اگر نور قرآن آپ کو مس نہ بھی کرتا تب بھی آپ اپنی پاکیزگی اور کمال حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھتے امام بغوی علی رحمت اللہ علوی نے حضرت محمد بن کاب قرزی علی رحمۃ اللہ الکوی کے حوالے سے بیان کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن کمالات نزول وہی سے قبل بھی لوگوں پر واضح اور ظاہر تھے ابن رواحہ نے کہا اگر آپ سے معجزات کا اظہار نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی کافی تھا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ العلقی لکھتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت قابل الحبار رضی اللہ تعالم سے کہا مجھے اس آیت کی تفصیل کے بارے میں تو بتائیں وہ آیت کون سی ہے آئیے وہ آیت بھی سن لیجیے موبا موبائل شرقی تلا وری ترجمہ کنز المان اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاغ کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب یعنی مشرق کا نہ پچھم مغرب کا اب اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما نے حضرت کعب احبار سے پوچھی تو انہوں نے کیا بتایا یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مثال بیان کی ہے مشکات سے آپ کا سینہ اقدس مراد ہے زجاجہ سے قلب انور مراد ہے مسباح سے مراد نور نبوت ہے اگر آپ اپنے منہ سے اعلان نبوت نہ بھی کرتے تب بھی آپ کے انوار و کمالات سے آپ کی نبوت واضح ہو جاتی سواد اب رو آئین سارا ان کا مچھلی مٹھے اسلائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن نے واضح کیا کہ ہمارے آقا علیہ و اسلام کے محاسن یعنی خوبیاں اور اوساف ہی نبوت پر کافی دلیل ہیں اگر اس پر قرآن کا نزول نہ ہوتا معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا تو صاحب بصیرت پھر بھی اس ہستی کو اپنا رہنما مان کر ان کی سیرت کو اپنا لیتے گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام تو گلستان ہستی میں ہمارے آقا علیہ و اسلام ہی وہ پھول ہیں کہ جن کے ظاہر و باطن پر حسن مطلق کامل جلوہ گر ہے یہی وہ پھول ہیں جس کو حسن ازل نے اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دیا ہے کہ حسن تخلیق کو بھی اس پر رشک آ رہا ہے حور سے کیا کہ حضرت فرماتے ہور سے کیا کہیں, کہیں؟ موسا سے مگر عرض کریں کہ ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب کیا ٹھیک ہو روخے نبوی پر مثالے گل پامالے جلوا کفے پا ہے جمالے گل جنت ہے ان کے جلوے سے جو آئے رنگ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل تمہارے آسل تو سلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس کامل عطا فرمایا کہ اس کی مثال ہی نہیں سبحان اللہ سنیے صحابہ کے کیا کہتے ہیں امام بخاری مسلم دیگر محدیسی نے حضرت بن عظیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناسی ہم احسن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی آپ کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ دلکش اور زیبہ تھے امام ترمیزی احمد و نے حضرت ابو حرعہ رضی اللہ اللہ عنہ سے ان کا یہ قول روایت کیا مار آئی من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان شمس تجری فی وج ہی میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حدیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے سرحان اللہ سرحان اللہ کیا بات ہے میرے اکالی سلاۃ السلام کا کیا بات ہے ہمارے علی سلاۃ والسلام کی سبحان اللہ مزید سنیے امام ترمیزی حضرت کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تجریفی وجہ ہی کا فل جی میں نے کوئی چیز اللہ کے پیارے رسول سے خوبصورت نہیں دیکھی یوں معلوم ہوتا گویا سورج حضور کے چہرے میں رواں ہے جب حضور ہنستے تو دیواریں بھی چمک میں لگتی سبحان اللہ. سبحان, اللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے اکالی سلاد و سلام کی اعلی حضرت جب ہی تو جھوم جھوم کر بار بار میں سلام عرض کر رہے ہیں جس جلے سے مرچائی جس کے جلدے سے مور چائے کلیا کھی اس گلے با مند بلا کلا جائے بلا آکا کی آمد مصطفیٰ کی آمد مرحبا مصطفی مرحبا مصطفیٰ مستفیٰ جانا کو سال شمے ہدا رے مر جائے کلیاں کھیلی اس گولی باپ پہ پہلا سلام تفا جا میرا ہمت بلا کو سلام تفا جا میرا ہمت سلام میں ہدایا دل سلام میرا شیراک پہلا گاؤں سلام مصطف کی آمد رشمت کی آمد نور کی آمر پور نور کی آمر یہ جو شیر ابھی پڑھا گیا یہ اقلی سلاسلام کے قد مبارک کے بارے میں کہ اس کا سایہ نہیں تھا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کی وضاحت <fourth> ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ